الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور النفساء من فحيات اعمالنا من ياد الله فلا ملجأ له من ياد فلا حاذلا ما شاء الله لا اله الا الله وكله لا شريك له ما شاء محمد نبذه ورسول امما بعض فاذ بالله ان الشيطان جل ببسم الله الرحمن الرحيم نام و و منکر. و و و منکر. دو آیتیں میں نے پڑھ لی ایک میں امر بالماروق یعنی نیکی کی بات کو پھیلانا نیکی کو قائم کرنا اور نہ ہی المنکاری برائی کو روکنا اس میں ایک ایک میں جو عوام کا فریضہ ہے وہ طرف بیان ہوئے ہوئے اور ایک میں جو اہلی حکومت کا فریضہ ہے وہ طرف بیان ہوا ہوا اور قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے اور انبیاء ہے مسلات اسلام کی ایک ترسیب ہے اس پر چلا جائے تکالیف مشکلات تو آتی ہیں لیکن وہ چیز ناکامیاب نہیں ہوتی ہے اور اس پر اگر نہ چلا جائے تو تکالیف اور مشکلات بہت زیادہ نہ پڑتی ہیں لیکن وہ ترسیب کامیاب نہیں ہوتی ہے اس کے نتائج حاصل نہیں ہوتے ہیں المول حسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تعریف لکھی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ ایک مکان ہے بند ہے اس کا دروازہ بند ہے اس پر بڑا موٹا تالا لگا ہوا ہے اس کے اندر فائدے کی چیزیں ہیں لوگ آتے ہیں اور کو کوئی اس کو پکڑ کر کھینچ رہا ہے کوئی اس کو مروڑ رہا ہے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے کوئی پتھر لے کر اس پر مار رہا ہے پسینے پسینے ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں اور اندر داخل نہیں ہو سکتے دروازے کو نہیں کھول سکتے اتنے بہت آدمی آتا ہے ان کے آگ میں سے لوگوں کا چھوٹا سا ٹکڑا وہ آگے بڑھ کر تالے میں ڈال کر گھما لیتے ہیں چابی کو بس تالا کھل جاتا ہے تالا کھل جاتا ہے دروازہ کھول لیتے ہیں اندر داخل ہو جاتے ہیں سارے سوائے داخل کر لیتے ہیں نے بنوایا کہ انبیاء علیہ مسلاد اسلام کی ترتیب چابی ولی ترتیب جو قفل تالے کھول دیتی ہے دروازے کھول دیتی ہے فوائد تک پہنچا دیتی ہے اور انبیاء علیہ مسلاد کے علاوہ باقی دانشور باقی فلاسفر باقی ریفارمر باقی لیڈر لیڈر کے اوپر دو لگائے لیڈر کے نام پر دو کش لگا رہے تو کیا جا بن جاتا ہے جی گردڑ بن جاتے <laughs> لیڈر گردڑ مار کر لیڈر, لیڈر ہاں جی اور دانشور اور سلاسور اور ریفارمر ہاں جی اور مسلحی. ان کی ساری کی ساری ترتیبیں جو ہیں یہ انسانی عقل کے گرد گھومتی ہیں اور انسانی عقل جو وہ کامل نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنے سارے مسائل کو وہیں کی روشنی کے بغیر نہیں حل کر سکتا اگر انسان کر سکتا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سب سے نبوت سے پہلے انسان ان انتہائی مشکلات تکالیف میں گرے ہوئے ہوتے ہیں اگر انسان حل کر سکتا ہوتا اپنے فلسفے سے اپنی تنائی سے کر سکتا ہوتا تو ستر سال ازیتناک طریقے سے چل کر روس کا کمیونسٹ نظام فیل نہ ہوتا ستر سال چلنے کے بعد انتہائی تک پریشانی کی زندگی انسانوں کو دے کر آخر وہ نظام اس کا خاتمہ ہوا اصل میں انسان اپنے سارے مسائل کو انبیاء علیہ صدا السلام کی تعلیمات کے بغیر اور وہی کی روشنی کے بغیر حل ہی نہیں کر اور وہی کی تعلیمات اور امدیات ہے مصطاء السلام کی ترتیبی وہ ہے کہ جو ان سے آئی آسانی سے تالے کو کھول لیتی ہے اور آدمی دروازے کو کھول کر عمارت میں داخل ہو جاتا ہے اور عمارت کے سارے فوائد کو حاصل کر لیتا ہے وہ چادی آدمی کو نہ آتی ہو کا پتہ نہ ہو تالے کو مروڑے گا اس کو کھینچے گا اس کے ساتھ کشتی کرے گا پسینہ پسینہ ہوگا پتھر لے کے اس کے مارے گا یا تالے کو توڑے گا یا دروازے کو توڑے گا اتنا سان کرے گا تو یہ فرق ہوتا ہے امبیال مسئلہ اسلام کی ترتیب میں اور دانشورم کی ترتیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تن تنہا ایک بات کو لیا کہ آپ جب پہلی بہن نازل ہوئی غار راہ میں تو اس کا اتنا بوجھ تھا کہ آپ کو سردی لگ کر بخار چڑھا جب گھر تشریف لائے سردی لگ رہے وجہ سے حالانکہ مکمک ایسی فضا ہے وہاں سارا سال سردی لگتی ہے کہ آپ نے حضرت, حضرت اللہ سے کہا سر کہ مجھے کمبل اڑاؤ اس سے پہلی وہی جو نازل اکڑا کے بعد جو وہی نازل ہوئی ہے پہلی وہ یاد والے ہے اس میں آپ کی وہی ادا جس میں آپ نے کمبل اڑانے کا مطالبہ کیا حضرت اللہ عنہ سے اسی کو وہی شکر میں نازل کیا گیا یا کمبل اوڑنے کم والے یا مزمل کم اللہ کل پہلے اللہ کے تعلق والے اعمال میں سے پہلے انفرادی امال کی طرف متوجہ کیا گیا ہے انفرادی عمل پہلے آیا ہے کمل لہ رات کا کھڑا ہونا رات کو کھڑا ہو کر اللہ کے حضور عبادت مصروف ہونا بال اوزاری اللہ سے مانگنا اور پھر دوسرے نمبر پر آیا کہ ارے کھڑا ہونا اور پھر آ گیا مدثر سورہ مدثر جو تیسری وہی ہے او سے در کر لوگوں کو سمجھانے کا کہا گیا اور آپ جب یہ وہی کاب اور یہ چیز ظاہر ہوئی اور آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑا تو آپ کی زندگی کے دس سال تو ایسے گزرے ہیں کہ دس سالہ دن رات کی محنت کوشش کے بعد کل انتالیس آدمی مسلمان ہوئے دس سالوں میں دسویں سال جا, جا, جا کر چالیسواں مسلمان چالیسویں مسلمان حضرت فاروق کے دل رکھ رہا سال میں بعد جا کر ہوئے اس لیے جو دعوت اللہ ہے اللہ کی طرف برانا اور دین کا پھیلانا اور دن کو فروغ دینا اور نیکی کو قائم کرنا اور برائی کا روکنا اور شریر کا نفاذ ہونا اس کے مدار ہیں درجے جو عوامی عوام کی طرف سے ہیں حضور صلی اللہ کی ایک حیثیت وہ ہے جب کہ آپ کی حیثیت ایک ریاست کے حقم کی نہیں تھی تو اس میں پہلا درجہ جو ہے تو اس میں دعوت انفرادی ہے کہ ایک ایک آدمی کو لے کر اس کو اپنی بات کو سمجھایا جائے اور تفصیل بیان کی ون دیکھو میں محمد یدون ال <الْخَيْر> خیر کی طرف دعوت دیں مثبت باتیں کرتے ہوئے اچھی باتیں بیان کرتے ہوئے نئے کامال کے فوائد بیان کرتے ہوئے اور خراب اعمال کے نقصان بیان کرتے ہوئے دعوت دیں یہ خیر کی طرف دعوت ہے پہلے درجے میں انفرادی طور پر دعوت خیر شروع کریں دعوت خیر شروع کریں اچھی باتوں کا تذکرہ کریں ان کے فوائد بتائیں اور ان کو ان پر عمل کرنے کے لیے تیار کریں عوامی سطح سے یہ خیر معروف جب آدمی کو آپ اچھی باتیں سنائیں اس کو تقریب دیں اس کو نیکی کا تذکرہ کریں اس کے سامنے نیکی کا چرچا اس کے سامنے کریں تو کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر یہ ماننے کی استعداد طاقت پیدا ہوتی ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ اب آپ یہ کام کیا کریں تو اب آپ کے اس حکم کو سن سکے گا مانے گا سنے گا اس کو نہیں پہلے نہ اس کو بغیر کوئی سمجھائے بغیر کوئی اس کے ساتھ تعلق بنائے بغیر کو کوئی ترلیف دیے آپ کہیں کہ آپ یہ بات کریں آپ کیوں نہیں کرتے تو کہہ جاؤ یار اپنا کام کرو وہ تو تم میرے چودھری تو نہیں تو اس لیے ہمبیال مصلایہ السلام پہلے درجے میں انسانوں کے ساتھ انس محبت تعلق تعارف پیدا کرتے ہیں اس سلسلے میں ان کی خدمت کرتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہیں ان کی ضرورتوں میں پر ان کے کام آتے ہیں اپنا پیسہ ان پر خرچ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا ہے اس وقت آپ کا مال مکہ مکرمہ کی مارکیٹ کا ایک چاہیے تھا اگر خزر کبار ضلع طرف جو ہے یہ مکہ مکرمہ کے مارکیٹ کی ایک سے آئی مال کی مالکا تھی اتنی بڑی ان کی تجارت تھی اور جس بعد تیرہ سال کے بعد ہجرت فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے تیرہ سال بعد تو اس میں یہ حال ہو گیا تھا کہ آپ کے پاس سفر کے لیے اونٹنی بھی نہیں تھی ٹونٹنی آپ نے ادب و کسی علاقوں سے قرض لیے ہے قرض لی یا وہ سارا مال آپ کا جو ہے وہ کس پر لگ گیا یہ سارا مال اتنا عرصہ غریبوں پر غلاموں پر جو مسلمان کمزور تھے کیونکہ شروع میں امیال مسافر کی حق دعوت کو ضعیف کمزور غریب طبقہ قبول کرتا ہے مالداد نٹ ظلم کا نظام قائم کیا وہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ غریب نام ٹوٹتا ہے تمہارے سارے کام خراب ہوتے ہیں لہٰذا غریب وہ رباب ایسی لوگ اور آپ کا وہ پیسہ جو مکہ مکرمہ کی ایک بٹا ایک بٹا تین مالیت کے برابر تھا وہ تیرہ سال میں سارا خرچ ہو گیا اس لیے دعوت اللہ کے لیے ایک اہم جو کام ہے وہ خدمت خلق ہے جس آدمی کے ہاں کوئی جس آدمی کے یہاں کسی کو کھانا پینا نہ ملتا ہو جس آدمی کی طرف سے کسی کو خدمت نہ ملتی ہو اس آدمی کی بات نہیں چلا کرتے یزینہ جی الخیر کا ایک عرصۂ اعظر ہوتا ہے جس میں ساری مشکلات تعلیم کو اور پریشانیوں کو <تصفح> برداشت کرتے ہوئے دعوت دیتے ہیں کرم <تصفح> مجید کے ایک عائد ہے وہ شاہد ہم بھی جہاد کبیرا کہ پیک صلی اللہ آپ اس چیز کے ذریعے سین کے ساتھ جہادی کبیر کریں یہ مکہ مکمل میں نازل ہوئی اور جہادی کبیر ہے پاک کی جب آیت نازل ہوتی تھی تو اسی بات اس کرام رضان اللہ مرد ہوتے اور عمل کرتے تھے اور یہ آیت مکہ مکمہ نازل ہوئی ہے اور دو ہزار تک کوئی جہادی نہیں ہوا ہے دو ہزار تک ہم اس پر عمل نہیں ہوا کیوں کیس میں جس جہاد کو حکم دیا گیا تھا وہ جہاد کبیر ہے اور جہاد کبیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات آ ہے توحید رسالت آخرت اور امال ان کی طرف لوگوں کو بلانا امال سالح کی طرف توحید رسالت آخرت اور اس کے بعد امال سالحہ اس کی طرف بلانا گیا ہے اس کو حاصل میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے مضامین جو توہیل رسالت آخرت اور اعمال اسالح کے بارے میں ہیں ان مضامین کے ذریعے آپ کپار کے خلاف زیادہ کبیر کریں تو پہلے اس چیز کو وجود میں لانا ہوتا ہے پھر اس کے بعد انسان کی استعداد پیدا ہوتی ہے اس اس کو آپ اچھی بار کے کرنے کا حکم دیں حکم دینے پر آپ کرنے کا کہیں یہ کرے گا اس کو درجہ دو درجہ اول بے ترویب اور درجہ دون میں جا کر اس کو نیک بات پر کھڑا کرنا اس کو حکم کرنا جب یہ نیک بات پر ایک اردا تک چلتا ہے تب اس کے اندر شروعات ہوتی ہے کہ آپ اس کو برائی سے روکیں تو یہ روک جائے گا برائی تاہب کے لوگ آپ کے صاحب کو خود آپ کے پاس آیا میرے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم جو ہے تو جہاد نہیں کریں گے تو آپ نے فرمایا کہ قبول کر لیں آپ نہ کریں جہاد پھر ایک مطالبہ مانا کہ نے دوسرا مطالبہ کیا کہ ہم اسلام قبول کریں گے لیکن ہم زکوات نہیں دیں گے تو اس کے بارے میں آپ نے پتا کی نہیں زکات دینے کا نہیں کہا یہ جب میری طرف اخبار آدمی کے پاس دولت ہو جائے نا اس کے پاس کوئی موٹر سائیکل ہو جائے موٹر پہ یہ آواز ہے جو آپ سن لیں نو دولتی ہے لوگوں کی علامت ابھی اس میں چوک میں سے میں آ رہا تھا تو ایک نمبر نے چوک میں سے اتنی زور سے گاڑی موڑی کہ اگر ہم کہوکتا ہے تو بس ٹکرا رہا تو نو دولتی ہونے کی علامتیں دولت نے ہی نہیں دیکھی اتنا تمیز لیکن پاس مشدد دے اس میں لوگ بیٹھے ہیں کوئی نہیں بات ہو رہی اردو کیا کر رہے تھے وہ دل مطالبہ کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں جائیں گے وہ سر جاوید سر چینی سمجھوائے تو ٹھیک ہے قبول کر لو بس اور در اور ان کو ضرورت ہو گئی انہوں نے کہا ہم اسلام قبول کرتے ہیں لیکن ہم جو ہے تو نماز نہیں پڑھیں گے فرمایا کہ نماز تو پڑھنا پڑے گا کہ اسلام بغیر نماز کے قبول نہیں فون نے چلے نماز پڑھیں گے چلو نماز مت ہاتھ بند ہونا ہے کھڑا ہونا ہے نے کہا اب چلے ہم قبول کرتے ہیں لیکن ہم بتوں کو نہیں توڑیں گے ہم تو نے کہا نہیں بت توڑنا پڑیں گے فون نے کہا اچھا بت اگر توڑنے پڑیں گے تو پھر آپ کے آدمی آ کر توڑیں ہم نہیں توڑیں گے ابھی بھی ڈر رہے ہیں ہم کو قبول کر رہے ہیں لیکن ڈر رہے کہ ہم توڑے ایسا لو کہ ہم تباہ برباد نہ ہو جائے توجہ اور جا جا تو بتوں کو توڑا اور دیکھ دیکھتے رہے کہ جو توڑ میرے ہاتھ پہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا کہ دیکھو بتوں کو توڑ رہے ہاتھ پیار ٹوٹے گا جی. تو دیکھا کہ نہیں ٹوٹے صحیح سال تنسلی ہو گئی یہ بت خدا نہیں تو آپ نے جہاد اور زکات کے بارے میں کیوں نرمی فرمائی اس وجہ سے کہ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی زکات اور جہاد فوری فرض نہیں ہوتے تو ہی تو فوری فرض اس کے بغیر اسلام کی قبولیت ہی نہیں ہے اور نماز بھی فوری فرض ہے زکات تو اسلام پر جب ان کا ایک سال گزرے گا تب اس کی فرزیت آئے گی اور جہاد تو جب جہاد سامنے آئے گا تب اس کی وہ سامنے ان آئے سامنے آئے گی تو لہٰذا وہ فوری فرائض نہیں تھے وہ جس وقت اسلام قبول کر لیں گے کہ ان کا ایمان بڑھے گا ایمانی قوت بڑھے گی ایمانی روشنی کی بڑھے گی تو فروخت سطح تک پہنچ جائیں گے جب یہ اس کو بھی پورا کریں گے زکات بھی دیں گے جہاد بھی کریں گے میں جنوبی افریقہ میں تھا وہاں بیان ہوا کرسچن ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا بڑا خوش ہوا یو ڈونٹ کال می کرسچن یو کال می کرسلم ہاف مسلم, اس کا مسلم آپ لے لے اور میرا جو ہے تو آدھا کرسچن ہوں اور آدھا مسلمان خیر جو بیٹھا اٹھا تو اس نے کہا کہ آئی لائک دس تھنگ مجھے یہ چیز پسند ہے اور میں قبول بھی کرنا چاہتا ہوں تو مقامی مسلمان ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ کہتا ہے کہ مجھے اسلام اب پسند آ گیا ہے میں قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن دو چیزوں کے بارے میں میں سوچتا ہوں کہ بٹ وٹ اباؤٹ لائک کر وٹ اباؤٹ لیٹ کہ شراب کا کیا کریں گے اور جو گندی عورتیں ہوتی گرل فرینڈ کا کیا کریں گے کہ وٹ اباؤٹ لائک مجھ سے کہا کہ یہ قبول کرنا چاہتا ہے لیکن یہ دو باتیں کہتے تو میں نے کہا کہ اس سے کہیں کہ ہم آپ سے دو باتوں کا مطالبہ کریں گے پہلا مطالبہ ہم آپ سے کلمہ پڑھنے کا کریں گے اور دوسرا مطالبہ ہم آپ سے نماز پڑھنے کا کریں گے ان دو باتوں پر ہم آپ کا اسلام جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں اسلام آپ سے قبول کرواتے ہیں باقی چیزیں آہستہ آہستہ جب آپ نماز نمازی ہو جائیں گے اور آپ اسلامی ماحول میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ وقت بھی لائے گا جب آپ کو سارے اعمال کی توفیق ہو جائے گی صاحب اکرام کہتے ہیں کہ پہلے دنیا سارا اسلام بیان کیا ہوتا تو ہم اس کو نہ مان سکتے ہیں. اس جب بھی ہے کہ دین کے ایک پہلو ہے ایک پہلو ہے تو وہ ہے دین کے تربیت کرنے والے لوگوں کا علمام مشاعر کیا ان کے لیے تدریج پر ایک پہلو حکام کا ہے حکام کے لیے تدریج نہیں ہے یہ پہلی جو میرے پڑی محمد یہ یہ نیکی کو اسلام کو پھیلانے کے لیے حق کو پھیلانے کی جو طریقہ کار ہے اس کا یہ عوامی پہلو ہے اور دوسرا پہلو حکام کے لیے بیان کیا گیا مکہ نام فضال اقام اخصلات بات اور من منکر کہ جب ان کو ان کو زمین میں اللہ تبارک صحال اقتدار دے تو ان کے فرائض میں پھر یہ کہ نماز کو قائم کریں زکوۃ دیں اور عبل معروف کریں نہیں علمکر کریں ان کے ذمہ ترغیب و ترغیب یعنی زبانی قولی بیان واز ترغیب کی شکل میں کرنے کے علاوہ ان کے ذمے پھر طاقت کا استعمال بھی لازم ہے کہ اپنی پیراملٹری فورسز ملٹری فورسز اصیا اور قوت اور اپنی شاہ ساری شان و شوگر کو استعمال کر کے اس کو نافذ کریں ساری گفتوں کے طریقہ ہوتا ہے اس علاقے کے عوام اگر کھڑے ہو جائیں حکومت کے خلاف تو پہلے پولیس کو بھیجتے ہیں وہ ناکامیاب ہو جائے تھے یا باقی پیراملٹری فورسز کو بھیجتے ہیں وہ ناکامیاب ہو جائے پھر جو ہے پوری فوج کو بھیجتے ہیں جس کے دو ساری یعنی فوج کو اس خطے میں جو ڈسٹریبیوشن ہے تو ایک تو کرے نا رہائش بھی آسان ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہر ایک ایک ڈویژن جو ہے وہ ایک ایک علاقے کو کنٹرول کر رہا ہے اس علاقے میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے آسمان یافتے آ جاتی ہیں اس کے لیے ان کے پاس ہے تو ایسے ایسی قوت موجود ہو جو کی مدد کر سکے جیسا کہ زلزلے میں آپ نے دیکھا اس زلزلے کے بارے میں ایک وہ پوری ایک کسی دور میں کتاب لکھی ہوئی وہ کہتے ہیں وا, وار بک اسے پورا لائے ہے اس وقت فوج جو ہے وہ مقامی سول انتظامیہ کے مایتحت ہو جائے گی اور اس کے سے اسے جو سول کلیمٹیز آئی ہوئی ہیں کوئی آسمانی آفت آ گئی اس میں وہ کرے گی حکومت کے خلاف اور کھڑے ہوں عوام اس پہ اس نے استعمال ہونا ہے کیونکہ حکومت کا آئین کو اور قانون کو نافذ کرنے کے لیے پہلے یہ نوٹیفکیشن حکم جاری کر کے ان کو بھیجا جائے اس پر مانے پھر پولیس پیرام ملٹری فورسز ملٹری فورس اس کو نافذ کرنا ہوتا ہے ویسے ہی جو ہے نیکی کا پھیلانا اور برائی کا روکنا اس میں حکومتی پرائز میں یہ ہے کہ وہ اپنی سا, اپنی ترغیب ترغیب اور ساری قوتوں کو اپنی ملٹری پیراملٹری فورسز کو استعمال کرتے ہوئے سب سے کام کرے گی اور اس کو وجود میں لائے گی لیکن بھارت یہ بات عوام کے ذمے نہیں کیونکہ عوام کسی چیز کو قوت کے طور پر کرنا چاہیں تو اس سے انارکی پھیلتی ہے لا قانونیت پھیل جاتی ہے عوام نفر تفریح پھیل کر جنگ و جزال کچھ خون ہو کر بدمنی پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے عوام کے ذمے ترغیب و ترغیب کو یہ رکھا گیا ہے سمجھا جا کر اور ترغیب دے کر اور واضح کر کے اور تقریر کر کے اور بیان کر کے اور درس دے کر سمجھا جا کر ترغیب کے ذریعے سے یہ لیکی کو نافذ کریں گے اور بلائی کو روکیں گے ہاں کسی خاندان کسی قوم میں آدمی کی اتنی حیثیت ہے کو زور سے روکے کے اس کی بات سارے مانتے ہیں جس طرح ہمارے صوبہ سرحد کے ماحول میں ہے کہ ایک ایک برادری کا ایک ہوتا ہے اس کا ایک بڑا ہوتا ہے وہ کسی چیز کو سر سب پر زور سے نافذ کرنا چاہے سب اس کی مانتے ہیں تو اس کے اتنی حد تک لازم ہوگا اس ساتھ تک لازم ہوگا کہ یہ ترغیب ترغیب کے ساتھ ساتھ جتنا اس کے اختیار جتنا اس کا بس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے قوت سے بھی اور ایسے ویسی تو مجموعی قوت کا استعمال جو ہے وہ فقط حکومت کے ذمہ ہے کہ وہ حکومت کو بروکار لاتے ہوئے اس چیز کو نافذ کرے اس کو چلائے اس کا نہ کرنے پر عوام کو نہیں ہے کہ عوام قوت سے اس کو نافذ کریں دور سے اس کو نافذ کریں اس پہ نہ کرنے پر عوام کو نہیں ہے کیونکہ اس کے ذمہ ہی نہیں ہے اگلی بات ہے ہر برائی کو روکنے کے لیے سمجھدار اور دانشور آدمی نے اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جب اس برائی کے روکنے کے لیے ہم عمل کریں گے کوشش کریں گے تو آیا اس سے برائی رک جائے گی اگر نہیں روکے گی تو کیا رد عمل ہوگا ایسا تو نہیں کہ ایسا فساد کھڑا ہو جائے کہ ایک برائی تو رکی نہیں دس برائی اور کھڑی ہو جائیں تو لہذا آپ, اپنے نئی آپ نے نئی ارمول کرنے کی آپ فساد کر لی ایک برائی کو آپ روکنا چاہتے تھے آپ کی کوشش سے وہ برائی رکی نہیں اور اس برائی کے بجائے جگہ دس برائی اور کھڑی ہو گئی اس کے نتیجے میں تو یہ تو نئی امول کرنے وہ یہ تو فساد ہو گیا اور یہ ہر ایرے گہرے خیرے کی بات نہیں ہوتی ہمارے پاکستان کے بڑی درج فل شخصیت ڈاکٹر استار صاحب نے ڈاکٹر استار صاحب نے ایک دفعہ لایامل بنایا کہ میں نئی علمکر شروع کرتا ہوں ملک میں کیسے کریں گے جی کہ میں چوک پر پندرہ بیس آدمیوں کا گروہ کھڑا کروں گا اور وہ نئی علمکر کریں گے جو اور لوگ تھے نے اختلاف کیا ہماری طرح لوگوں نے کہا کہ یہ ترسیب کامیاب نہیں ہوگی جس بات کا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوگی اس کے نتیجے میں جنگ و جدال کھڑا ہو جائے گا اور کسی جگہ یہ جنگ و جدال حق صورت اختیار کر سکتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ برائی رکی نہیں اور برائیاں پیدا ہوگی کہہ رہا خون بڑے دانشور ہیں ان نے اس پر عملی طور پر عمل کیا کچھ ایک مہینہ دو مہینے عمل کیا جب عمل کیا اور عملی حالات ان کے سامنے آئے تو ان کے لوگوں نے اسی بات کو بتایا جو ان کو کہی گئی تھی کو برائی تو رکتی نہیں ہے رکتی ہے بہت کم رکتی ہے یا رکتی ہی نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں جو بحث باعث اور جو میں تو تو میں وجود میں آ رہی ہے اس سے تو اچھی خاصی فوجداری وجود میں آ رہی ہے تو پھر ان کو ابام و نیبر اللہ علیہ اور باقی جو امت مسلمہ کے دانشور گزرے ہیں ان کی بات پر آگے پڑا کیونکہ وہ تو ٹائم ٹیسٹ فکا ہے ہمارے پاس سترہ سو سالہ ٹائم ٹیسٹڈ فکا ہے ہمارے پاس جو سترہ سو سال پر صدیہ حکومتی نظام میں چلا ہے عوامی سے لے کر حکومتی نظام تک انجائی کا نویز چلا ہے خاندھی سے کہا گیا ہے یہ تو خلافت عباسیہ میں چلا ہوا ہے سلجکوں کی خلافت میں چلا ہوا ہے عثمانیوں کی خلافت میں چلا ہوا ہے مغلوں کی خلافت میں حکومت میں چلا ہوا ہے اور افغانستان میں ساری عمر سے پر عمل کرتی حکومت رہی ہے ابھی بھی آپ آب جائیں تو اتنے سخت آلات ہونے کے باوجود پھر بھی ابھی ان کے جو گرد پیش کے علاقے ہیں اس کے اس کے اس کو ان کو فیض شریعت انویہ کے مطابق کرنا پڑتا ہے تو یہ ٹائم ٹسٹڈ چیز ہے ہمارے پاس سترہ سو چودہ سو سال گزرے ہوئے چودہ سو سال ٹائم ٹیسٹڈ وقت کی ازمائی ہوئی اور کامیاب چلائی ہوئی کرتی وہ سبحان اللہ جو ہمارے مغلوں کے دور کی جو چلیے پچاس سال شریعت چلی ہے اورنگزیب علمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پچاس سال شریعت نافذ رکھی اور سفاظ شریعت کا پورا ریکارڈ ہے ہمارے پاس جس کو فتبہ علمگیری کہتے ہیں اور سعودی عرب کی اسلامی عدالتوں میں فتابہ علمگیری کو فتح انڈیا کے نام سے باقاعدہ ریفرنس بک کے طور پر ان کی عدالتوں اور قاضیوں نے رکھا ہوا ہے کیونکہ جس وقت پیچیدہ مسائل عدالتی آتے ہیں تو اس نے فقط سکھا انفیزہ نمائی کر سکتا ہے کیونکہ اس, نے اس کو بہت عرصہ عملی طور پر چلنے کا موقع ملا ہوا تو یہ کہیں پر بھی شریف نافذ ہو اور پھر فتح کا علفیہ میں یا تو فکہ شامی علامہ ابن عابی شامی کی کتاب ہے جو بہت زیادہ عملی ہے یا پھر ہمارا فتح عالمگیر ہے فتابہ جو عملی ہے جس کو کہا, سعودی عرب والوں کو ابھی عدالتوں پر رکھنا پڑ رہا ہے اور جو مشکل کا کیس آ جائے تو اس کی طرف رجوع کر کے اس لیتے ہیں اس کے حوالے پر سہذا کرتے ہیں تو ہر آر نیکی کا پھیلانا اور برائی کا روکنا یہ تارے ایک آدمی کا ذمہ ہے جتنا جتنا جس کا بس ہے جتنا جتنا کی سمجھ ہے اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آدمی اہل علم فہم والے علم والے اللہ کے طلب والے لوگوں کی رہنمائی میں کرے اس بات کو تو سے معاشرے میں خیر پھیلے گی اور شر کا خاتمہ ہوگا پھر اپنی مرضی سے آدمی کرے تو اس کے نتیجے میں شر پھیلے گا اور خیر جو ہے اسے پھیلنے کے لات نہیں ہوں گے کیونکہ ہر بات جو تجربے کے بغیر اور فہم کے بغیر کی جائے اسے سے صحیح نتائج آدمی نہیں کر سکتے اللہ تبارک عمل کی توفیق عطا فرمائے